بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَلْبِسُ الحق قبل سورت البقرہ عائد نمبر 42 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو حق و باطل کو خلط ملط کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتمان حق سے منع فرمایا ہے اور ایک اور مقام پر آیت نمبر ایک سو البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الَّذِينَ میل الا نمل بے شکو لوک اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا حالت اس شخص کی زنا کی پاداش میں کچھ اس طرح تھی کہ اسے راکھ اور کوئلے سے سیاہ کر دیا گیا تھا اور وہ جسم پر کوڑے کھائے ہوئے تھا یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی یہی سزا پاتے ہو یہودیوں نے کہا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود میں سے ایک شخص کو بلا کر فرمایا میں تجھے قسم دیتا ہوں اس اللہ کی جس نے موسا علیہ سلاۃ وسلام پر تورات نازل فرمائی تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کی یہی حد ہے یہودی عالم نے کہا نہیں اگر آپ مجھے اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں حق بات نہ کہتا مگر اب سچ کہنا ہی پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ ہماری کتاب میں زنا کی حد تو رجم ہے لیکن جب ہمارے شرافا میں زنا بہت زیادہ پھیل گیا تو پہلے یہ ہوا کہ جب ہمارے شعرفا اور معززین جرم زنا میں پکڑے جاتے تو ہم انہیں چھوڑ دیتے اور جب کوئی غریب اور کمزور پکڑا جاتا تو ہم اس پر حد جاری کر دیتے پھر ہم نے جمع ہو کر باہمی مشورہ سے طے کیا کہ امیر اور غریب کے لیے ایک درمیانی سزا مقرر کر لی جائے اور سب کو وہی سزا دی جائے چنانچہ پھر ہم نے رجم یعنی سنگسار کے بدلے زنا کی سزا منہ کالا کرنا اور کوڑے لگانا مقرر کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کی بات سنی پھر کہا اے اللہ سب سے پہلے میں ہی تیرے حکم رجم کو زندہ کرتا ہوں جبکہ ان لوگوں یہودیوں نے اسے مردہ کر ڈالا ہے پھر آپ کے حکم سے اس یہودی مجرم کو رجم کر دیا گیا یعنی سنگسار کر دیا گیا تو یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ حق بات کو چھپاتے تھے جو حق ہوتا اس کو چھپاتے تھے خلط ملت کر دیتے تھے یو ہر رفون اللہ کے کلمات کو اس کی جگہوں سے بدل دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حق بات کو اتنا چھپایا کہ اللہ کی شریعت کو بدلا اللہ کی کتابوں کو بدلا اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تورات ہے زبور انجیل کوئی کتاب بھی اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے تحریفات ہی تحریفات ہیں تبدیلیاں ہی تبدیلیاں ہیں یہ نیو ٹیسٹامنٹ پھر اولڈ ٹیسٹامنٹ اس میں سارا کچھ میرے بھائیوں ان کے پادریوں نے ان کے پاپس نے اپنی طرف سے ڈالا اور اپنے آپ کو یہ اللہ کے دین پر سمجھنے والے انہوں نے کتابوں کو ایسا بدل دیا کہ پھر اللہ رب العالمین نے نبی آخر و صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے آ کر مکمل دین اور ضابطہ اور ان سب نبیوں پر ایمان لانا ہمارے لیے قرار دیا جبکہ اسلام میں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ مخزومی قبیلے کی فاطمہ نے جب چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا اب لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کیونکہ آپ ان سے بڑی محبت کرتے تھے کہ جائیے جا کر ان کی سفارش کیجئے تو انہوں نے جا کر سفارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا فرمایا یہی عادت تم سے پہلی قوموں یعنی یہود و نسارہ کے اندر تھی کہ جب ان کا کوئی بڑا چوری کرتا کیونکہ یہ مخزومی بڑا قبیلہ تھا اس نے فاطمہ نے چوری کی تو اب اس کے لیے سفارشیں ہیں کہا ان کا جب بڑا چوری کرتا تو وہ اسے چھوڑ دیتے اگر کوئی کمزور چوری کرتا یا جرم کرتا تو اسے پکڑ لیتے فرمایا اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا یہ اسلام ہے حق کو چھپانا نہیں چاہیے حق خلط ملت نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات اسے سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے و دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ